صورت الزخرف مکی صورت ہے زخرف کے دو معنی ہوتے ہیں ایک اس کا مطلب ہے سونا گولڈ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے پانی سے جو نقش و نگار بنائے جاتے ہیں ڈیکوریشن جو کیا جاتا ہے پچی کاری جس کو کہتے ہیں اس کو بھی زخرف کہتے ہیں ڈیکوریشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا میم ہا میم ولکتاب المبین قسم ہے اس واضح کتاب کی روشن کتاب مبین کا مطلب واضح مبین کا مطلب روشن بھی ہوتا ہے انا جالنا ہو قرآن عربی ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو وہ انحو فی امل کتابی لدین لا حکیم اور در حقیقت ام الكتاب میں سبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب تو پتہ کیا چلا کہ جو اوریجنل کاپی ہے قرآن کی وہ تو اللہ کے پاس ہے تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے سمجھیے کہ اس کے اوتھینٹک فوٹو اسٹیٹ کاپیز ہیں اصل قرآن اللہ کے پاس ہے جو ہمارے پاس اس کو مصف کہا جاتا ہے نا مصحف ہے یہ سمجھیے کہ ایک ہے اسی لیے قرآن کا ہمیشہ سنگولر استعمال ہوتا ہے واحد ہم بکس کہہ دیتے ہیں نا کہ مینی بکس لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے مینی قرآنز قرآن تو بس ایک ہی ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور یہ باقی پھر ہمارے ہاتھ میں مصف ہے افا ان اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں ان تم قومم مصرفین صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو جو لوگ ان سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں یعنی اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا پہلے بھی فرمایا کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی انسانیت کو اس نور ہدایت سے محروم نہیں کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ نہیں ہے کہ چند بیوقوفوں کی سزا ساروں کو ملے بلکہ کیا کیا مذاق اڑانے والوں کو ختم کر دیا ف آ لکھن اشد منہم بدشن و مدعا مثلاً اور جو لوگ ان سے بدر جہا زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا اسی طرح ایک روز تم زمین سے برامت کیے جاؤ گے وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب تم ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان الذي سخر لنا ہادہ وما كنا لہو مقرین و انا ربنا لمنقلبون پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تو یہ کسی بھی سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے آپ گاڑی میں بیٹھیں جہاز میں بیٹھیں کہیں بھی آپ بیٹھیں یہ دعا پڑھ لیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دنیا کے سفر کو آخرت کی طرف ذہن منتقل کرنے کے کام لایا گیا انسان جب سفر پہ ہوتا ہے لازمن منزل کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے یہ سفر ہے یہ میری منزل نہیں ہے میرا انجام نہیں ہے تو بالکل اسی طرح دنیا بھی سمجھے کہ ہم سرات مستقیم کے یہاں پر مسافر ہیں اور منزل تو پھر ہماری وہ ہے کہ ہم کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا جب آپ سفر پر جاتے سواری پر بیٹھتے تین مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے آپ گاڑی میں بیٹھے دروازہ کھول کے تین دفعہ اللہ اکبر کہیے پھر یہ آیت پڑھتے سبحان لذیذ اخر لنا۔ پھر آپ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ میں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھ کو نیکی اور تقوا اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو یا اللہ ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور وہ لمبی مسافر لپیٹ دے خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے خدایا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبر گیری فرما کتنی خوبصورت دعا ہے کتنی جامع دعا ہے تو بات یہ ہے نیکی اور تقوی سفر میں انسان ان کی تلاش میں نکلے اونچے درجے کی سواری ہے یا معمولی درجے کی سواری ہے اس کی کوئی وقت نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہ اللہ کی نظر میں کوئی اعلیٰ ہوتا ہے اس سے نہ گھٹیا ہوتا ہے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم کس چیز میں سوار ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اللہ تو یہ دیکھتا ہے ایک شخص اگر پرائیویٹ پلین میں بیٹھ کر اور لاس ویگس جاتا ہے جوا کھیلنے کے لیے تو اعلیٰ نہیں ہوگی اللہ کی نظر میں کہ چارٹڈ پلین بڑی بات اللہ کوئی نہیں امپریس ہوتا اور ایک شخص بسوں کے اندر لٹک کے یا رکشہ کے اندر بیٹھ کے اور جاتا ہے اللہ کا دین سیکھنے سکھانے سننے سنانے وہ بہت اعلیٰ ہے تو سواری انسان کا اسٹیٹس ڈٹرمن نہیں کرتی اللہ کی نظر میں بلکہ ایک مقصد کیا ہے وہ اہم ہے تو ہم بھی اپنی منزل دیکھ لیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں کن گیدرنگس میں کن فنکشنز میں ہمارا جانا ہوتا ہے اپنی سواریوں میں بیٹھ کے وہ جلومن عباد ہی جز ان ان ال انسان الا مبین ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے جز سے مراد یہاں پر اولاد اس لیے کہ اولاد انسان کا جز ہوتی ہے نا انسان کا حصہ ہوتی ہے تو اللہ کے لیے اولاد بنا دینا مسلمانوں نے یہ کام تو نہیں کیا لیکن ایک اور بات شروع کر دی کہ نورم من نور اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہی کا جز ہیں نور ہی کا حصہ ہیں تو جب اللہ ہی کا حصہ ہیں تو پھر تو ناوزب اللہ اللہ ہی ہو گئے جیسے کہ اشعار میں وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر خدا سے بھی وہ جدا نہیں تو پھر بات تو ساری وہی ہو جاتی ہے شرک ہی شرک ہو جاتا ہے امتخا مما یخلق و بناتے بالبنین کو کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا رحمان کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مشتہ یعنی خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کیا وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی یعنی تم نے اس کو اللہ کی اولاد بنا دیا نوزب اللہ یہاں یہ بات نہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ اوہو مجھ کو بیٹی کیوں دی ہمیں بھی یہ بات بار بار اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ کانشیسلی یا ان کانشیسلی یا غیر شعوری طور پہ خواتین کے ذہنوں پر یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ قرآن عورت کے خلاف ہے تو بار بار ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے حالانکہ بات بالکل سمپل ہے ایک خاص اینگل سے ایک پوائنٹ ویو سے قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں سپٹیر نکالتے رہتے ہیں لوگ اور مسلمان عورتوں کو بہکانے برغرانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے قرآن پڑھ کے قرآن تو تمہاری اتنی انسلٹ کرتا ہے او ہم تمہیں بتائیں ہم تمہاری عزت کریں تو اب ظاہر ہے یہ تو شیطان کی چال میں آنا ہو گیا سمپل بات یہی ہے کہ چونکہ مخاطب اس وقت یہاں پر مشرقین مکہ ہیں تو ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارا اپنا کیا حال ہے پیچھے تو ہم ابھی پڑھ چکے کہ اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے اللہ ہی بیٹے دیتا ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہونا کوئی اللہ کو ناگوار لگتا ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ کے لیے اولاد بنائی کیوں اور ان کا اپنا حال بیان کیا جا رہا ہے ہر مشرک معاشرے میں ہر جاہل معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کا ہونا انتہائی ناگوار گزرتا ہے آج بھی ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ شوہر نے پہلے ہی بیوی سے کہہ دیے کہ اب اگر بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان اور سب سے زیادہ اس میں عورت کی دشمن عورت عام طور پہ یہ پیچھے سانسیں ہوتی ہیں جو کہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب اگر اس کے ہاں بیٹا نہ ہوا تو دیکھو تم ایک اور شادی کر لینا لگتا ہے کہ بہو کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے تو ایک اور مشین لے آتے ہیں تو وہاں پہ بیٹے ہو جائیں گے حالانکہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اربوں کے یہاں دراصل دو چیزیں بہت پسندیدہ تھیں ایک تلواروں کا اور ہتھیاروں کا استعمال اور دوسرے فساحت بیان بہت عمدہ بیان کرنا شاعری کرنا یا اوریشن کرنا تو یہ دو چیزیں وہ بہت پسند کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں مردوں کے اندر یہ صفات ہوتی تھیں وہ ہتھیاروں کا کام کیا کرتے تھے اور شعر و شاعری وغیرہ کرتے تھے تو یہاں اس کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ جب بیٹی کو دیکھتا ہے ایک مشرک یا کوئی جاہل اور بہت ناراض ہوتا ہے اور بہت خفا ہوتا ہے اور منھ لٹک جاتا ہے اس کا تو وہ سوچتا ہے کہ لو یہ پیدا ہو گئی میرے یہاں جس کو زیور پہنائیں اور جو بات بھی صحیح نہیں کر سکتی تو یہ اللہ کا کال نہیں ہے یہاں پر اس لیے کہ عورت کا زیور پہننا کوئی بری بات نہیں اللہ نے تو سارے مونگے موتی اور سونا اور چاندی یہ میرے اور آپی کے لیے تو بنایا ہے اور سونے سے ہم کو توے تھوڑی بناتے ہیں تلواریں تھوڑی بنتی ہیں میرا اور آپ کا زیور ہی بنتا ہے کہ ہم اور آپ پہنے اور ہم بہت خوش ہوں ریشم بھی میرے آپ کے لئے ہے مردوں کے لیے تو حرام ہے تو یہ اسلام کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ زیور پہننا کوئی حماقت کی نشانی سمجھی جائے یہ تو ویمنس لپ کے ایشوز جب بنے تو سب زیور بھی پھینکوا دیا کہا کہ نہیں ہم کیوں پہنے اور کہا کہ چوڑیاں جو ہیں ہتکڑیاں ہیں ہتھ نہیں اور کیا یہ گلے کا جو ہے یہ گلے کا توک ہے کہیں میں پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ سب زیور پھینکو اٹھا کر کیوں پھینکے اچھا لگتا ہے ہمیں پہننا کوئی حرج نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ زید بن ہارسا کے جو بیٹے تھے اسامہ بن زید لد اللہ عنہما ان کو چوٹ لگ گئی خون بہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے لڑکیوں کا کیا حال ہے کہ اماؤں کے دوپٹے گھسیٹ لیں گی جو ملے گا لٹکا لیں گی اپنے اوپر اور بہت خوش ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تین, تین چار چار سال کی بچیاں فطرت ہے اور دوسری بات یہ جو فل خسام غیر و مبین کی بات کی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ مرد کے اندر لوجک زیادہ ہے عورت میں جذبات زیادہ ہیں یہ عورت کی خوبصورتی ہے بہت جھگڑا کرنا کوئی خوبی کی بات ہے نہیں وہ جذباتی ہو جاتی ہے بات چیت کرنے میں لیکن اس میں ایکسیپشنس ہیں بعض خواتین بہت فسی زبان ہوتی ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خنسہ ام امارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم یہ بہت پھنسی زبان تھیں بہترین خطبہ کہا کرتی تھیں تو سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتیں ہر جگہ موجود ہیں جنرل بات کی جا رہی ہے کہ مرد میں لاجک زیادہ ہے عورت میں جذبات زیادہ ہیں خود آپ دیکھ لیجئے جب میاں سے کبھی لڑائی ہوتی ہے تو روتا کون ہے <اِناثا> انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی چلیں یہاں تو مشرقین نے فرشتوں ہی کو عورت بنایا تھا اب ایسی بائبلز بھی وہ لکھ رہے ہیں ومن لپ کے اثر میں ان کے دباؤ میں آ کر جہاں اللہ کو جہاں جہاں اللہ کے لیے ہی آتا ہے اس سب کو انہوں نے شی بنا دیا ہے تو اللہ کو انہوں نے عورت بنا دیا تو فرشتے تو چلو پھر بھی مخلوق ہی ہیں تو ایسی مت ماری جاتی ہے نا یہ ہے ضد عزتیں و شقاق کی نشانیاں ہیں بلا وجہ ایگو کا پرابلم عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا مخالف مد مقابل بنا کر کھڑا کر دیا فساد ہی فساد ہے گھروں میں اور ہر جگہ حالانکہ اللہ نے اتنا خوبصورت دونوں کے اندر رشتہ قائم کیا ہے وقالو و لو شاہ اور رحمٰنا ابدناہ یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے محض تیر کے لڑاتے ہیں کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی صنعت یہ اپنے پاس رکھتے ہوں نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نظیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ میں تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باب دادا کو پایا ہے انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف تم بلانے کے لیے بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی دیکھ لو جٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا مشرقین مکہ کا ذکر ہے کہ اپنے شر کی حمایت میں آبا اجداد کا حوالہ دیا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اپنے آپ کو منسوخ کرتے تھے تو یہاں انہی کے آباب اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی اپنے آبا و اجداد کی پیروی نہیں کی شرک میں اور وہ خود مشرک نہیں تھے تو تم اگر آبا و اجداد ہی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی کرو کروال ابراہیم ابھی ہی وق برا ام اما تاب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی وہ میری رہنمائی کرے گا اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں لیکن کیا ہوا لوگ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے بل متأۃ وبا و, حتی جاہم الحق و رسولم مبین بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متائ حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا لیکن جب وہ حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا دو بستیوں سے مراد یہاں پر طائف اور مکہ کچھ لوگ تھے ولید بن مغیرہ اتبا بن ربیہ جیسے سردار مکے کے جن کی طائف اور مکہ دونوں میں بڑی بڑی جاگیریں تھیں تو کہا کہ اگر اللہ کو اپنا پیغام نازل ہی کرنا تھا تو ان میں سے کسی سردار پر نازل کر دیتا عام غلط فہمی یہ ان کو خیال تھا کہ اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو بہت دولت سے نوازتا ہے اور دولت کا ہونا دراصل عقل اور حکمت والا ہونے کی علامت ہے دونوں ہی باتیں غلط ہیں نبوت کی دولت ہدایت کی دولت کچھ اور چیز ہے اور دنیاوی دولت کچھ اور چیز ہے اگر دولت والوں ہی کو اللہ تعالیٰ نبوت کی دولت بھی دے دیتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون حق کی خاطر آ رہا ہے اور کون دولت کی اور شان کی وجہ سے آ رہا ہے اہم یقسمون رحمت ربک کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر ہم نے بدر جہاں فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جس کو کہ یہ سمیٹ رہے ہیں یعنی دولت جو ہے وہ خود نہ تو اپنی ذات سے رحمت ہے نہ نعمت ہے جب کہ نبوت تو بذات خود بہت بڑی نعمت ہے اور خود بہت بڑی رحمت ہے تو نبوت ہر ایک پر تو نہیں آتی لیکن نبوت کے ذریعے جو چیز آتی ہے اس کے لیے بھی تو یہی فرمایا سورہ یونس میں قرآن کے لیے بالکل یہ الفاظ آئے تھے ہو خیر مما یجماون کہ قرآن کو سمیٹو نبوت کے ذریعے جو چیز پہنچی ہے اے لوگو تم تک اس سے بڑھ کر خیر اور کوئی نہیں ہے دنیا کی دولت اگر نہیں بھی ہاتھ آتی تو دنیا تو گزر جاتی ہے کیا فرق پڑتا ہے کہتے ہیں نا گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا مکان تو گزر جاتی ہے اور ون تھرڈ زندگی تو سب کی ایک ہی جیسی گزرتی ہے کوئی محل میں رہے یا جھونپڑی میں رہے ون تھرڈ زندگی تو ہم سوتے میں گزار دیتے ہیں خواب تو امیر اور غریب سب ایک ہی جیسے دیکھتے ہیں تو وہ کیا بڑی چیز ہے لیکن اگر ایمان کی دولت نہ ہوئی اگر قرآن کو نہ جمع کیا اپنے پاس تو گزارا نہیں ہے تو آخرت پھر نہیں کٹے گی وہ کٹنے والی چیز نہیں وہ گزرنے والا دن نہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے یہ تو محض حیات دنیا کی متا ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے تو وہی بات یہاں فرمائی ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر دنیا کی دولت بھی لازم ہوتی تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا کون کس کے لیے آیا ہے تصور کیجئے کہ آج اگر یہ ہوتا کہ جو چل کر مسجد تک جائے نماز پڑھنے کے لیے ہر قدم پہ نیچے ایک سو کا نوٹ آ جائے تو آپ مسجدوں میں رش دیکھیں ذرا اگر یہ ہو جائے کہ جو بھی عورت اپنا پورا حجاب اور صطر کرے گی اس کے سر پر جگمگاتا ہیروں کا تاج آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ حجاب کتنا پاپولر ہوگا لیکن اللہ یہ کرتا نہیں اجر ہے مل رہا ہے اس سو کے نوٹ اور ان دنیا کے ہیروں سے کہیں زیادہ قیمتی چیزیں ہیں لیکن وہ غیب میں ہے نظر نہیں آتی اپنے وقت پر ظاہر ہو جائیں گی موت آئے گی پتہ چل جائے گا میشکر رحمانز لہو شعیطان فہ و لہو کرین جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے غفلت برتتا ہے یعنی دل خالی ہے اللہ کے ذکر سے ٹولٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے دل پر تو ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ ہم کہتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے یہ شیاتین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو تو بدترین ساتھی نکلا اب کیسے پتہ چلے ہم کیسے اپنے آپ کو جانچیں کہ ہمارے ساتھ کہیں یہ قرین تو نہیں ہے یہ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے کہیں شیطان ہمارا ساتھی تو نہیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا علامات سے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی بیماری ہوتی تو ہمیں اپنے بلڈ کے اندر وہ بیکٹیریا نہیں نظر آتے بلکہ ہم کو علامات سے پتا چلتا ہے کہ ہم کو فلاں فلاں ڈزیز ہو گیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں تو کیا انڈیکیٹر ہوگا اس شخص کا جس کے ساتھ شیطان اس کا دوست ہے قرین کے طور پہ موجود ہے زبان دیکھ لے زبان سے جھوٹ اور غیبت زبان اسی میں مصروف ہوگی غیبت کے اوپر تر تر زبان چلے گی نان اسکینڈلس کے اوپر باتیں بنانے پر تہمت لگانے پر بہتان کے اوپر جھوٹ پر کان جو ہیں وہ شیطان کی اذانیں ہی سنتے رہیں گے لاہول حدیث آنکھ فوش فسک و فجور دیکھے گی چسکا لے گی نظر پھیرنے کو دل نہیں چاہے گا گھروں کے اندر بھی فرشتوں کو روک دینے کے ڈیکوریشن ہوں گے کہ جیسے لکھ دیا جائے کہ بھائی فرشتے پلیز مت داخل ہوں یہاں پر نو ٹرس پاسنگ تو جب خود ہی آپ نے ڈیکوریشن ایسا کر دیا اور آپ نے خود ہی رحمت کے فرشتوں کو آنے سے روک دیا تو پھر وہ کیوں آئیں گے گھر کے اندر تو گھروں کا بھی حال یہ ہے کہ فرشتے نہیں ہیں اس کے اندر اور جہاں فرشتے نہیں ہوں گے ویکیوم تھوڑی ہوگا وہاں شیطان ہوگا اور ارد گرد کا ماحول جو ہے اس میں بھی ایسے ساتھی جو کہ غفلت ہی غفلت میں ڈالنے والے دور تک انسان کو گمراہی میں کھینچ کر لے جانے والے اس سے پتہ چل جائے گا کہ شیطان ساتھی ہے بولے مشترکون اس وقت ان سے کہا جائے گا اب تم ظلم کر چکے آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاتین عذاب میں مشترک ہیں اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بحروں کو سناؤ گے یا اندوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے خواہ میں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو یہ دیکھیں بہت ضروری انسٹرکشن اس برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں فستم سک بل لدی اوہ یا علیق ان مستقیم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو جو وہی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے یقیناً تم سیدھے راستے پر ہوئی وہ تصور آپ لے آئیے ٹارچ کا کہ مضبوطی سے کسک انسان ٹارچ کو پکڑ لے اگر چاروں طرف اندھیرا ہے یہ قرآن نور ہے آیات تم روشن آیات ہیں اس کی اس کو تو ہرگز نہیں چھوڑنا کہ ہم یہ سوچیں کہ ماحول میں اتنا زیادہ کفر ہے اور نافرمانی ہے تو ہم بھی کیا چھوڑ دیں گے اس قرآن کو بالکل نہیں جتنا زیادہ ماحول کے اندر کفر اور اللہ کی معصیت کا اندھیرا بڑھتا چلا جائے اتنا اتنا زیادہ اس کتاب کے ساتھ انسان کا تعلق بڑھتا چلا جائے اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا نشانیاں کیا ہیں دل میں اللہ کی یاد ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور دل کے اندر اپنی ناک ڈال کے اپنی چونچ ڈال کر دیکھتا ہے اور جب اس کو اللہ کے یاد میں مصروف پاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو جب دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے بھرپور رہے گا آنکھ اللہ کا کلام پڑھے گی اس کے اندر حیا ہوگی خیانت نہیں کرتی آنکھ پھر جو کس راتِ مستقیم پر ہوتی ہے کان آسن الحدیث سننے والے ہوں گے اچھی باتیں اچھی لگیں گی زبان بھی کاٹنے والی نہیں ہوگی زہریلی زبانیں نہیں ہوں گی لوگوں کو کاٹنے توڑنے والی نہیں مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے والی یا مخلوق کو اللہ سے جوڑنے والی گھروں میں اللہ کا نام بلند ہوگا یاد ہوگا سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ گھر بوتن اذن اللہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے تلاوت ہوگی ذکر ہوگا قرآن ہوگا نیکیوں کا تذکرہ ہوگا اور آس پاس ماحول بھی بہت اچھا صالح ماحول پتہ چل جائے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں و انََََََََََ ذکر اللہ کا ولی قومی کا حقیقت یہ ہے یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور قریب تم لوگوں کو اس کی جوابدہی کرنی ہوگی ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ کر دیکھو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کوئی دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ظاہر اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے مگر جو ہی ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے ایک روز فرعون کے درمیان پکار کر بولا کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہیں کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا ام انا خیرم من حاض الدی ہوا مہین میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو کہ بالکل حقیر ہے انا خیر من دیکھا آپ نے کس کی زبان سے بات کر رہا ہے اپنے کرین کی زبان سے شیطان اس کا دوست ہے نا فرون کا اپنی دوست ہی کے ٹرمز استعمال کر رہا ہے اور یہ ہوتا ہے جس طرح کی باتیں دوست کرتے ہیں انسان بھی وہی ورڈز وہی ٹرمز استعمال کرنے لگتا ہے اگر چاروں طرف ہمارے دوست السلام علیکم کہتے ہوں گے ہم بھی السلام علیکم کہیں گے ورنہ ہم بھی ہائے کہیں گے اگر ہمارے دوست الحمد کہیں گے ہم بھی ورنہ ہم اوپس ایپس اسکیوز می ایسے ہی ورڈز ہم بھی بولیں گے بے معنی ولا یکاد اور وہ شخص یہ اپنی بات کھول کر بھی بیان نہیں کر سکتا یعنی مسالم پر تبصرہ کر رہا ہے فرعون فلولا القيا عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن उतारे گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا سونے کے کنگن اور خدام اور ریشام کا ہونا اور دنیاوی رونق اس نے کہا اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو کیوں نہ اس کے پاس سونا اور چاندی ہوا اور یہ ہوتے ہیں ظاہر پر اس لوگ کہ وہ لوگوں کو ایسیس کس چیز سے کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا پہنا ہے اور کبھی ایسے لوگوں سے آپ کا بھی ضرور ملنا جلنا ہوا ہوگا آپ ان کے پاس جائیں آپ سلام کریں وہ آپ کے جوتے سے لے کر اور آپ کی انگوٹھیوں سے لے کر ایک نظر میں آپ کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے لیتے ہیں آپ کی ورتھ نکال لیتے ہیں روپیز کے اندر اور پھر وہ تولتے ہیں اپنے میار پر جو ان کا اپنا معیار ہوتا ہے آپ کا زیور آپ کا جوتا آپ کا کپڑا اگر ان کے اسٹینڈرڈ پہ ہو گیا تو, تو بات کرنے آئیں گے ورنہ وہ مو پھیر لیں گے تو ظاہر پرست وہ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ آپ ایز ان انسان کیسے ہیں بطور انسان کیسے ہیں اخلاق کی کتنی دولت ہے ایمان کی کتنی دولت ہے آپ کے پاس قرآن کی کتنی دولت ہے اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی وہ ایک شیطان والا سارا معیار ہے اپنے قرین والا وہی فرعون کا معیار تھا فستخفا قومہ ہو ہو اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضب نہ کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکھٹا غرک کر دیا اور بات والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا اور جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں حقیقت یہ ہی ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑا لو لوگ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین نشین ہوں اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو یہی سیدھا راستہ ہے ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو حقیقت یہ ہے اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی اسی کی تم عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے فخلف الحزاب مم بہین فوائل من اذابی یومن علیم مگر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے کیا یہ لوگ بس اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو الکھ یوم بار دن ادوتین وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہ جنہوں نے قرین کو دوست بنایا تھا جو دوسروں کی ویلی ان کے لباس سے ان کے زیور سے تولا کرتے تھے جو کسی سے ملنے اس لیے جاتے تھے کہ فلاں علاقے میں رہتا ہے اتنا بڑا اس کا گھر ہے اور جب واپس بھی آتے تھے تو اس کے گھر کے ہی تذکرے کرتے رہتے تھے اس کے لباس کی باتیں کرتے رہتے تھے کہ دنیا پرست دنیا دوست قسم کے لوگ یہ سب دشمن ہو جائیں گے صرف متقی جو تخوے کی بنیاد پر دوستی کرتے تھے وہ باقی رہیں گے تو اگر ہمیں دوستی کرنی ہے تقوے کو بیس بنائیے دیکھیں متقی کون ہے ٹھیک ہے کم ہیں متقی لیکن ایکسٹنکٹ نہیں ہو گئے ڈائناسورس کی طرح کہ ملتے ہی نہیں اب ملیں گے لیکن ڈھونڈنے والی نظر چاہیے تلاش ہوگی تو مل جائیں گے لوگوں کے گلیمر سے معروب مت ہوئی ہے ان کی ڈگریز کو ان کے پوزیشن سٹیٹس کو دیکھتے رہتے ہیں ہم انہی سے متاثر ہوتے رہتے ہیں یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی, قیامت کے دن لیکن قیامت کے دن مطققی تھی نا اخلاص تھا تو وہاں دوسرے سے دوستی رکھیں گے یا عبادی لاخوفن علیہ کمل یوم والا ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور متی فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندوں آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتى اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے تو اعمال کا ذکر ہے جو کہ کیا گیا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رش کریں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون بندے ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی بس قسم ہے اللہ کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے بلکہ سرا سر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف و مطمئن ہوں گے اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے اس وقت وہ بے غم ہوں گے اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی اللہ اناول اللہ خوف و نَل ولاحم یا زنون اب کہاں ملیں گے ایسے لوگ جہاں قرآن ہوگا وہاں یہ لوگ ہوں گے اس لیے کہ قرآن کا اور تقوے کا ساتھ ہے ہر جگہ یہ دونوں چیزیں کھٹی ہوتی ہیں پھر کہا جائے گا لقمفی ہاف ہتن کتھیرا تم منہ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقے موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے یعنی ایسا لگ رہا ہے نا کہ بھرپور تسکین ہوگی انسان کی ہر خواہش کی ایک تصور آتا ہے بعض مذاہب کے اندر نروانہ کا بدھزم میں نروانہ کیا ہے ایبسنس آف پلیزر اینڈ ایبسینس آف ڈیزائر نہ خواہش ہو نہ کسی چیز کا مزہ آئے تو آج کل تو پھر سائیکٹرسٹ کہتے ہیں ڈپریشن کی نشانی ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر خوشی نہ ہو اور کسی چیز میں انسان کو مزہ نہ آئے تو نہیں یہ تو پھر انفیر بات ہے اتنی خواہشات انسان کے دل میں اٹھتی ہیں جنم لیتی ہیں انسان صرف اس لیے ان کو پورا نہیں کرتا حالانکہ پوری قدرت رکھتا ہے بالکل پوری کر سکتا ہے لیکن کیوں نہیں کرتا تقوی کی وجہ سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے میں یہ سن نہیں سکتا یہ دیکھ نہیں سکتا میں یہ کھا نہیں سکتا یہ پہن نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے اب یہاں بھی خواہشات پر پابندی لگائی وہاں بھی کچھ نہ ملا تو یہ تو پھر فیئر نہ ہوا جس طرح جنت کا ڈسکرپشن آتا ہے کہ کوئی روحانی حالت نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسپرچول اسٹیٹ ہے نہیں روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے کمپلیٹ سینسل گریٹیفیکیشن جو جو خواہشات ہوں گی دل کے اندر پوری کر دی جائیں گی نہ صرف انسان کی خواہشات بلکہ جو استھیٹک سینس اللہ نے رکھا ہے حصے لطیف انسان میں رکھی ہے خوبصورتی کو ہم پسند کرتے ہیں ہر چیز انتہائی خوبصورت سونے اور چاندی کے برتن اور کیا رونق اور خوبصورتی وہاں پر ہوگی اس کے برعکس انَ المجرمین فی عذابی جہنما خالدون رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے وہ پکاریں گے اے مالک مالک غذح کے دروغہ کا نام ہے جنت کے دروغہ کا نام رضوان آتا ہے وہ نہ دو یا مالکو وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا ارش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ یہ وہ اپنا دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہی ایک آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے اور وہی حکیم اور علیم ہے بہت بالا اور برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے اللہ یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے فنّا یو فکون پھر یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں وقیلی ہی یا رب انہا قوم اللہ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے فس فہ انحم وقُ السلام فصع اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے کہہ دیجئے سلام ہے تم پر ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا